الحمدللہ <تسجن> الحمد ہلدی المصطفى على الْمُؤْمِنِينَ بِنَبِيِّهِمْ مُصْطَفَى سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَلَامُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيد الرسل إلا الصبير للهدى سبحان الله ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِهِ وَلَتَنْصُرٌ لَهِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله رمضائكته يصلون على النبي یادین آ مل مو تو والسلام ملے گیا سی یار رسول اللہ سلا تواد حا ذوک شوق نہ اچھی آواز نال پڑھوچ سلا تو السلام علیک سیا رسم اللہ يا يا سيدي يا راحت ناشتی <تصفيق> خدا اج آم ناند چند تشری ہے <سلام> <سلام> <سلام> اج آم ناند چند تشری ہے ہو گئی جی دے تو پھیلو ہو گئی جی دے تو دنیا بے حد ہے خان تک سنی بیٹھے ماشاء اللہ ناسان ہک ساڑی سوچی ڈاڑی پوری نہیں سمجھ آئی جس ویلا کھولا دو رکھا کوئی نہم بندے کو نشانہ بنا نشانہ بنا گل نہیں بت سلح گل کر رہے تاکہ سلح ہوڈے اندر نشانہ بنا گل کوئی بھی ہوئی ہو ہودی جی نات بر حق اور ناد خان دا مقام بھی براہ شکل حسان بن ساب دلیل دے دن کہ حسان بن سابت نمبر بچھایا گیا میں پہلے اللہ تا بڑا پہلے اپنا منہ تم از کم ان سنت دے مطابق بنا نات بھی برحق نات خان لا مقام بھی برحق لیکن اس وقت جدو نات خان اپنے دعوے دے مطابق دعوی ہے رسول مدح خان رسول, رسول ڈن وی لمبے تھی وی چپٹیں تاکہ قوم کو پتا لگے بڑا اشق بھنا پوچھنا وا جڑا رسول دا عاشق دا رسول دا سنت نہیں پسند توجہ ن فرمائی ہوش عاشق رسول اور نبی دی سنت اس کو چنگی نہ لگے یہ ہو سکتا میں مثال لینا چار پیسے کوئی آشک تھی کڑے نہ دنیا دی مثال لینا چار آشکیاں بھی خاصا محب محب پینا ڈالدیا نئی جی تھری دیا گولیاں بھی خاصا جیلا بھی کٹے سا پورے کل جہان لے تانے مندے بھی گھر وا کر کے مولی دے گلے اس پچھلے سنگی اگا سی آؤ سالی جاپور کرو ماں کٹ مزاج کا بندہ تو کلیاں کلیاں گالی کرے تھا جمع زخ بند پتا لگا لگا محفل چاہے سست مولی ناد خانہ دیا محسوس تت ہوئے تت کرے رسول اور نفرت نبی سنت نال شریف رسول دی جس رسول ملاد مل بی نا yeah. اس رسول دی سونی سنت دی اور علماء نے اس سنت کو واجب دا درجہ دتا ہے سبحان اللہ. سنت تیری ضروری کہ جی ایک واجب ہے اشادی <laughs> واجب اشا کی نماز پڑھو بہتر چھوڑ دمازی وجہ واجب, واجب فرمایا داڑھی شریف گیا اور آلہ حضرت سرکار امام اہل سنت امام محمد رضا تاجدار بریلی آپ فرما نے جہاں بندہ داڑھی کترے داڑھی من بندہ سٹیج تے نات نہیں پڑھ سکتا سیاح دے نہ اپنے آپ کو بریلوی آسان چاہ بریلوی مسلک نہیں بریلوی مسلک مسلک سڈا سنی ہے نسبت بریلوی ہے بریلوی کی نسبت بریلی شریف شہر کا نا آشق تے اصا اپنے آپ کو اخوائد تو فروائی نسبت اثا بریلوی اخوائل خالیگ چٹن لے بریلوی نہ بنو جا چاول جلوا ہوئے تھا ہی دا کا تلوا ہو بریلوی نہ بنو انہیں بریلویاں تو دنیا تنگ آئی پی ہے بریلوی وہ بنو جڑے در اصل الا حرت کی فکر ہے نا الاسرت کی فکر اور آپ نے فتح جات نے اب چلنے والے گبرے لے بھی آ فرمائد ڈاڑی منا یا ڈاڑی کترا سٹیج تو نہیں آج کیوں اس واسطے داڑی دنا یا کترا داڑی دا جا کترا فشک ف فسق. فسق گناہ دیسم ہے اور بڑی سخت قسم ہے ایویں فجور بھی گناہ کی قسم کسم ہے تے فجور جڑا بندہ کرے نا اس کو آدن فاسق تے فاجر فاسق تے فاجر جڑا چا ننگا فسق کرے نا اس کو آدن فاسک معلن معلن اعلان نہ کر ایلان دا مانا ہو سارا گھڑا ہونا ایلانی سر جیڑا کھلے سر عام, عام فیسک کرے اس کو فاسق مولن اس کو کیا دے نا؟ فاسق مولن یعنی سمجھ جیڑا نبی سونے کی لاڑی شریفی اس طرح چٹا ننگا فسک کی این فاسق مولن حضرت نے فرمایا مول نے اور حدیث پاک دے اندر آند ہل فاسکو رب وقت ست لایا نا تعظیم فاسق دی عزت کرنا واقع گلا ہی حل جیڑی گل کر کے ویسا نا مرن تک ذمہ دار ہو سکتا ماول نہ ٹی وی, نا جی سمجھا نا ٹی وی, ٹی وی تو تقریر پکانے نہ موبائل ت پکنے نہ انٹرنیٹ تک نہ اخبار تو الحمدللہ اصا اپنی تقریر دی تیاری حضرت آلہ حضرت برکت الرسول شیخ محقق عبدالحق الحق محدث دلوی یوسف بن اسماعیل نبانی امام بخاری امام مسلم مسلم امام احمد بن حمل انہوں جیسے لوگوں دیا کتاب پڑھ کے بت قوم کو سڑے سمجھ آئی نے اعلی ادرت نے فرمایا ڈاڑی مناوڑا یا کٹاوڑا مسلم مسلم مسلا کسے کون مسلح دن شکل بگاڑا ایک تاریخی جا دسلا مسلا ادا ہے شکل بگاڑ دیونا شکل فرمایا مسلح چھتے کتے نا جائز نے یعنی ادا کن کپ گی نوی او گی تھوڑ کپ گی نو فن دا گنو جی وجہ شکل بگڑ بجے تے فرمایا داڑی مننا مسل ہے آشک اپنے کھڑا جڑا کم کتے نال جائد نہیں آشک اپنے ساش توجونی جی سنو پڑھنے والا نبی دی شریعت دی اللہ کوئی بھی, ہو بھی کوئی بھی ہو پڑھنے نبی دی شریعت مطابق مومن مسلمان ہومان ظاہر دیکھ کے پتہ لگے بھائی یار بندہ مومن کلام او سیانے بندے دے لکھا ہوا اج کل ال کلام پناہ خدا دی اج کل الے سہارا انہوں کو نہیں پتا لگتا بے لکھے کھڑے ہیں کہ نہیں کریں تو جو, نہیں جو فرمائی رب سونے دے بارے رسول کریم دے بارے باقی انبیاء دے بارے ایسے ایسے الفاظ لکھ پڑے جنہ بولنا بھی کلام لکھنا ہوئے تو میرے علی وانگو واگ دارے گولنا میرے علی وانگو کوئی آلہ آدرت امام احمد رضا واگ وہ بابے فرید آگو خواجہ محمد یار آنگ یہ لوگ جنہوں کو اصل سمجھ آئیے دے مقام تھے مقام یار کیا لکھنا کیا سنا کے دے دے مطابق تو کیڑے کیڑے لفظ وغیرہ خدا دی قسم کر کے آنا گاڑی گندی زبان ان لوگوں کے نام کھننے کے کابل ویسے لوگ ہیں اس واسطے میاں محمد بخش فرمائد میاں محمد بخش بکھری فرما فرمایا سارا لکھوارا ج جی itar gulab toyen سسما نام نے تو دے بارے کا نہیں پتا بھائی لفظ بولنے کیڑے نہیں بول لکھنا نہیں نہیں سونا جی سونے دی تاریخ لکھنی نہ آئے پڑھنی ایسے شوارا دا کلام نات نبی دی ہو پڑھنے والا ہسان بن سابت واگ خسم کر کے کلام جو پڑھے جنا دے آشق سادے تو نیڑ نہیں عشق ٹپا عشق تو نا واقف منزل منزل عشق کا پوچھنا ہے تو میرے کربلا کے امام حسین سے پوچھ منزل عشق کا پوچھنا ہے تو صدیق کے خبر سے پوچھ ارے منزل عشق کو جاننا ہے تو فلوق عالم سے پوچھ اسمانے غنی سے پوچھ اللہ علی وہ لوگ تھے اثر اثر گئے چوری والے لائی لا چوری دا مونگرا کوٹ کے مونگر اچھا لا لیتا چوری کا مونگر مجنو کو چوری گینے گیا نا بازار اس آخر کوئی تھوڑے بچ مجنو ہی لوگ پوچھا کیوں خیر آئی ادھر سارے کٹے سارا تھا مجنو آئے اوشا خدم ہے یہ چن ہے بھائی یاری ایک بندے ایسا سارا بدار یار وہ واپس گیا اس خبریں تے اے ویڈیو نے بنا پتر اے کم نہیں جہی اس کو مٹا میں پہلے دسا بھائی اے ٹی وی آول ہی نہیں سمجھا الحمدال بھی اپنے جی نی نو گالیں سن سو پریشان اکا لو لوگ ادار یہ مولیا گال ہی نوی کر گئی میں ہے تو سال پہلے کوئی ملنے مرے یار چوریا یار خون منہ اعلان کر پی مجنو لا خون پی منگ دی مسل مان گئے چاول پلیٹ دیچو اپنا متا پیچی بیٹھو چاول پلیٹ دچو اپنا مدح مسلک ویچی بیٹھا ہوں لکھ لانا یہاں دے پیچھو تبدیل کیا بیٹھا چاول الحمد للہ آلہ حدت غلام تو مرے یار نہیں پچھڑی ہوں یار پچڑے ہوں لہو لال ہٹا نہ چیق باقا نکل گئی بھائی اگ جا کبا گیا وہ کڈنا ہے اس آخا مجلو تی لا فون پی منگ دی بندہ آیا खस्ता हाल خوس اپنا خون کٹ پیش کیا باقی سارے پہلے چوری مجنو بنے چھری دی واری آئیے تو اخا تجنو کو نٹا ہی نہیں پتہ اصن دے وہ چوریاش نہ بنو مرو دگ والے آشق نہ بنو نہیں تو مرسو تو سر دے بھی چاہنا پہ نہیں لوگ آخ سن آشق مشروک پیار یہ تو سال آئی سی توجہ نہیں منوائی اوے چکیا رن دے جیل کٹے بولا کھاوے واطب نہ عجیب رسول دا غلام ہے جو اس کو رسول سننا تیری لگے لگ عجیب اور کوئی بھی محبت والے امڑ کوئی بھی امڑ ہوئے کوئی مسئلہ کے کوئی بدہ دے کم از کم جہا جڑا جیش کرتا ہے اپنے محبوب دچھے چلنا چاہیے وہ دنیا کا دا دنیا دا دنیا دا جھوٹھی آشکی پچھوں اپنے یار پیرا جی کٹے ہر شہر کرے کٹے رسول دا عشق میرے پاک نبی کی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ جائے ارد کردہ یا رسول اللہ میں محبت آقا فرمایا سوچ کیا کھڑے سوچ وت ارد کی میں جناب محبت کرے نا میرے آکا نے فرمایا سوچ وت ارد کی سونے میںالبت کرے نا میرے آخ نے فرمایا سوچ کے آنا کسی دفاع آخر میرے آخ نے فرمایا سن جا بندہ پاک محمد نال محبت کرے گا آلے پاسے دکھ کی جیسے پہاڑوں کو پانی آ کٹنی دے نبی ماسا بھی مشقت نہ اٹھاش رسور جی آشق رسور جی آشقے نہ نماز کا پتا نہ روزے کا پتا ہے نہ دی پ نہماز کا پتا نہنجے کا پتا ہے نہ واجب کا پتا ہے نہ فرز کا پتہ نہ اچھا ادرت حسان بن ثابت فرمائند فرمائند جنہیں بھی سونے نبی تعریف کی جنا بھی سونے میں کیتی ہے نا میڈا ابتدائی شعر او ہوں دی مخالفت چنافر ناس خان سن کو شر ہی سن دی مخالفت ہو بڑائی دھیڑ دا رہے. دھیڑ دا رہے. جیلے بندے نے نبی نو یا اللہ دران نو دے واسطے قوم نو سنایا کا اپنا ٹکانا جہان تلاش کرا تشترو یا سامن کلیلا اسی واسطے نات نات خان ہو ایک نات خون ہو نات خان ج وہ ہسان بن سابت چلن والا ہوں اج کل مولی بازار چوللی اپنے آپ کو لے کوئی پنجا ہزار تڑ سٹ تک کوئی ستر تڑا میں مرادو سٹ ستر ہزار ڈگے کٹے بچے بچتے موللی بھی بکتے ہاں تسیں بھی سمان دکو نا لو تھی اتنے مکلو منگا تو تس تسا بھی خوش نک منگا تو پہلے اجا پروگرام نہیں آیا پہلے بھی ہزار ایڈوانس بینک چپڑ گیا حضرت, حضرت پتہ نہیں حضرت آند گی ڈاگا بھی ہزار ہی اکاں کو کوئی فائدہ اصل مک کے دین سناونا مک کے نات سناونی یہ نسرانی کا طریقہ شہدیاں لوگ اس طریقے کو آخ بھائی یار اپنے پیو دی کوئی چنگی گل دسنا چھیا پیسے کٹ دول میں مرنے پیو دی تاریخ دے بھی پیسے میرے کو پہلے اتنا پیسے رکھ بھنے مایو سگو آخ تو پیو دی تاریف سنا تو آخ پہلے پیسے کاٹنا اڑے بت سننا تو کو لوگ کیا آخ سا سچی کو لوگ کیا کمل آخ نا اپنے پیو نہیں کمل آئی تو گل ہی کو تاریف منگ ل ابے دی تعریف تے پیسے منگے لوگ آخے نے اپنے پیو لا اپنے محبوب دی تعریف تے پیسے منگے فرمائی ہوئے نا نہ پڑھنا لا شریعت مطابق نہ کلام شریعت مطابق لمے چ نو نوے ابے میں نو نہیں سرا گانے دیا اچھا یار اپنے یار دی تعریف کرنے گانے کی سر گانے دی سر کے اندر نات پڑنا ہی نہیں اج کل کا سارا نظام چلے توجہ نہیں فرمائی ہاں سونے نبی سونے نبی دی سونے نبی داد کہ چلو مسئلہ بھی سمجھا جا شیر بھی سنا جی شا فرما اج آم ناد چن گیت ہے آم ناند چند تشری سارے نبی خدا توں منگ دے گئے دہائی سارے نبی خدا توں منگ دے گئے دہائی یا آسان امدی محبوب بنائی یا رب آسان امدی محبوب بنائی رب رے اتشی اج آم ناندیر شری ن تقبیر نر رسالت نر رسال خلافت نر حیدری سبحان اللہ اج آم ناند جری ہے ہو گئی جدے تو بھائی دنیا جب جری ہے اج آنند جلدی تو جو ہے دوستو وقت کافی ہو ہوگی میں زیادہ وقت نہیں گنا چند چند مسلے اسلام اصلاحی بیان کر کے زیادہ چاہ سل شریف نبی سونے نے ملاد شریف کے حوالے نال سجائی گئی مولا سونا سجا آل شرکت آدری سارا اپنی بار گاہ چبو چپر جہاں بندہ محفل چچ مارے نا مح کو کر نہیں لگا کہ میری آدت کیوں؟ میں قرآن ادیس اس ویلے سنانا نا ویلے سارے بندے کیونکہ نہ میں ہم نے ہر نہ میری ٹوک مکی ہوئی ہودیس سنا دا مزہ اس ویلے آد جا تیاری چ تجار بیٹھے کو داد ملے لیکن میں واسطے نہیں بیا میں تھوڑی داد دا محتاج نہیں می کو سبحان اللہ اس واسطے نہ بھائی یار سونے محفل بیٹھے کم از کم رب کا ذکر کرو بیٹھے بے اس سے دے سد کے جاگ دے بھی راسو تھری توجہ بھی میں تے گل سن کا مزہ بھی آ سی تو دو چیز ایک نبی سونے فلادت پا کے نبی سونے دی رسالت پا کے فلادت سات نہ ہے رشالت دا تعلق نبوت نہ ہے مولا سونے نے اپنے پاک حبیب کو بے مثال بنایا بے بولو بولو بولو بولو رب سونے نے اپنے حبیب دی ساتھ کو بے مثال بنایا نا ایف تھی بے مثال لگا اللہ بلکہ مولا سونے نے اپنے پاک حبیب دے نام بھی بے مشال نہ گل یاد آئی ہے لوگ سوال وہدا ہے بھائی یار مولی کسی بیٹھے سارا کولو بیج پٹی لہائیں لوگوں کے ذہن چوال میں آخر نا تھوڑی دیر تیرے ذہن چل آئی میں سنا دینا سونے کا نا اتنی برکت اور عظمت والا جو آپن پہلے وقانو میرو قبلف تڑن لری نہ جنہ نے اپنی دے اندر نبی سونے نا کا ذکر خیر پڑھائی وہ آپ کا واسطہ پا کے دعوا دیاں دعوا قبول مقدس نام کہ رب سونے نے اس نا کو عرش عظیم تے تحریر کروایا مثال بنایا پر اص لوگ پہلے گل سنا گیا بھائی عشق تے ہویا نہ ہویا تے تماشا اص لوگ یہ چار ڈی پٹیاں تے بیج سینا متے نال رکھے نے جڑے ربیو اول مکد ہے پٹیاں بیج ارودیاں اروڑیاں پیروں کئی دفعہ ایسا گناگار ہتھا نال میں چائے اشتہار محفل کی ملادا دشتہار واہ میں کوئی سننی ہے محمد الرسول اللہ واہ بھی بنے سی اعلی بھی کوئی نہ کوئی شہ چاڑ ہے چارو اشتہار کاندرا کران پنجو گل میری توجو نال سنا چی نالی سونا ات رسول نام اتنے قرآن کی آیت رب سونے دسن حسائن د تو جو نے جو کہنے کے لیے کہنے کے لیے یہ جی آسال کہ میں کوئی اندر میں نبی نال محبت کرنا کوئی اندر میں علی نال محبت کرنا کوئی اندر میں نال محبت, محبت... میں آخر بول رہی ہو جہ آش ہوں یا خبدار ہوں کم از کم یہ تو دساؤ کہ جان محبت کر چل رہے تو فرمائی طریقے تریقے نہیں چلتا ریاشک جتنے مسالک نے سارے اشتہار بنا خدا کی کسم کر کے ان ہاتھوں گند دیا اروڑیاں چھو ٹول کے اشتہار کڈے تو یہ رسا ہک پاس سونے رسول او تھی محفل محفل کا سباب زیادہ سونے کا اثر پتا اتھا اس بےدبی عذاب چو نکل سد یا نہیں ہوں جیڑا بند رسول بہت کیوں لوائیں پی اس کو کہ سمجھا ميں بيٹا تليع بيٹا ميں تھو نبى شريعتى ميں نبى ميں ميں ميں سوا سن دي جڑا آپ دے مطابق نہ نہ ہويت شریعت سنا دن تو فرمائى ہوں لاڑى كوترا جاڑى بھن تھو ڈاڑى ركھا ہاں میں سارا نا کہ جیڑا بندہ اپنے محبوب دا نا نہیں بچا سکتا وہ خون لے سی وہ نہیں دا خون دیواری چاول دی عشق پورا جان کرش پوری دے پورا سال مسیح مڑتے ملاد بنا کے جنتی بنے بیٹھنا میری مالی جو ٹھیک ہوئے تو تسلیم کرائے پورا سال مسیح بڑا ایک ملاد بنا کے جنتی بڑا بیٹھا آشق بنا بیٹھا واہ آشکا مائ آخیا اللہ براسی دلا رب رسول رب رسول اللہ تماشا نہ نہیں تو پکڑے پکڑی جو چھڑے تھی کوئی نے لاہور اچھرے والی نہر ہر سال دے حساب سے سڈے پیر بھائی قرآن پکڑے جے لاہور گٹر چل دے حساب دساب سے یہ نہیں جیری قوم اللہ دے قرآن کو کچھ نہ سمجھے اس نبی عشق بڑا بیٹھا بزرگ ساڈا اسلام ہے نا ساڑا دین ایمتد ادب تھی انتہا فرمایا پہلی پوڑی ادب آخری پوڑی آخری پوڑی ساڑے چاول خور بریل چڑھے تے پہلی پوڑی आ, आ, تا تلے والی پوڑی ودے آخری پوڑی اچھا عجیب گل بھائی درخت دیاں درخت دیا پونبا پاند ہو درخت کنا حواز ٹنگا ہوا ڈھٹا نے بیٹھے پہلیاں پوڑیاں ابتدا نہیں عشق دا لا اقبال آدھا اقبال کلندر اقبال فرموندہ گی سر پوکھ در ری تل پی تہش ایشی آش ادب یہ سنیا نہیں پچھانے جتنے تک اس جان چ دم نا اس رام ہے ڈرن کی کہیں لوڑی جکن کی کہن دامل چوجو نے فارسی فارسی کا ہے دین آد سرپا شوخر طلب فارسی ہے مطلب بے دا آن دا ہے دین دین طلب دے اندر طلب دے اندر یعنی حصول کے شوق شوق در تڑف کا نا ہے تو فرمایا جی امتدار ادب تھی تو تھی, انتہا عشق تھی شروع ادب تھی لرو ادب تھی لشک حالانکہ سدی قوم دی عجیب سمجھے جڑے اپنے آپ کو عاشق تے آد کلندر تے دیوانے آدھے تے ملنگ آدھے اپنے آپ کو خاص کر سارے ملنگ مستفا تنگ وہ آدھے اکھے جی مولیاں مولی کے جانے عشق شبھا دی پیا آخر بھیا بنگ کے دورے پیا ہے اج کل دے تھا دے آشک او بوٹی نہیں, جی نہیں کھانا کھا پر آشق نہیں چھڑے دا ملنگ پی پیتی پی, پی ہے, چاڑی پی وت چاڑ کے جناب بتائیں اسکرو واہ واہ واہ گے وجہ چلگے وجہ ایسے آج کلو جہ مست شریت مشریت کے خلاف مکالم مل کے اپنے آپ کو آشر اقبال دیارا دین ادب شروع تھی لے عشق تے مکل تے جیڑا بندہ ادا بہلا نہیں او کدہ آشق نہیں بن سکتا فرمایا جہا آشق ہے کدہ واسطے بھی بے ادب بے ادب آشق نہیں بن سکتا آشق بے ادب نہیں ہو سکتی کیوں ہوئے اس واسطے کہ سیانے آگے آدن. نا سیانے آدھے نی با, با نصیب بے ادب جد ادب کو نہیں جی کو خالی رام خدا نے اقبال نے فارسی کا شیرا جا اس ترجمہ اردو اقبال فرمائند خموش دل بھری محفل میں نچیران فرنا ہے گی محمد بادشاہ منزل ن پہون جلتے ہو پہچ نہے جہاں ادب والا ہو خدا دی قسم کر گیا ادب تو باز ادب تو باز ادب تو باج کوئی شہ نہیں لگتی امام ہند امام بخاری امام مسلم امام احمد بن حنبل امام محمد امام مالک اور جناب بڑے بڑے امام احمد ادا ورگے لوگ انہاں جو ہر شہ پائیے ادب تو پائیے خدا نا امام محمد پا آپ سرکار خالی کا خالی کاغذی تلے ہزور کے وجہ آ فرمائے یار ای سونے دے, دے, دے امام محمد بن حمل امام شا فی شرد نے امام شافی سرکار نے کورتا دتا کتا دھو گھنا آپ نے استاد کا کورتا دھوتا جہا میل کٹا تھی سوچیا نے کن ویٹا کتنا ویٹا مت کن بےد بھی تھی وے مارا ون فیصلہ کی باہر بھی گئے تھے بےدبی ضرور تھی سی اس کو ایسی چھ محفوظ کر وہ میل شریف پیت استاد کرتے میل محل پیمن دی دیر آئی مولا کوئی مولا سونے امام احمد جبڑا رے نی یار لکھ دہ لکھ حدیث کا حافظ ہاں کملا جو پائی شاء ادب نال بے شخص او جان ادب کہ ادب وہ جانے جائے یار یہ فل جو ہے اس فل کی جی قیمت کے جانے دیں کہ قدر والے قدر والے قدر علے دا قدر, قدر جان دین بے قدرا کی قدر جانے تو وہ جوڑے فرما جو ہے فرمایا جانی ساتھ بیمار دماغ والی پتر قدردار <laughs> <دی. مالو laughs> دنیا دنیا میاں صاحب نے یہ گل سڈے بھی کی دیا. کر جا بالکل فٹ آ میاں صاحب فرما نے فرمایا مسال نے کہ مسلسل نا ہوں ات ماہور زیادہ ولاحت ہو جائے گی می ایم فرما نے فرمایا قدر نبی د ہوئے جو دنیا کے کتے سب کے بتا نبی سونے کے نام او قدر نبی دا شکی ہندوئے نبی سونے میں ہجرت فرمائیے یار گار سی کنال پاک نبی سرکاری جدوں جنگل چلے جنگل چلے جارہے سیکال پچھو سرا کا پہلوان नमाज के चारजे पढ़ मगरब चोस्तो नमाज पढ़ने अंदर भेज سورا کا پہلوان سی جا کمار پاک نبی نبی پاک نے خبر بھی پہلے دتی ایمان دی سرا کا پہلوان جنا کو اپنے سرکار دید دید سرکار کل نبی سونے نے اگو تھی وے کل پیچھو تھی وے کل سجو کبو تھی سونا لجپال کتنی دی؟ عرض ارد کر سونا دشمن دشمن لجپالا اپنی جان دا خوف نہیں تری جان دا خوف اپنی جان, دا خوف, اپنی جان, دا خوف, اپنی جان دا خوف نہیں تا کل اگو پچھو جو چیر یا دشمن دا وار ابو صدیق رو جان رو دی جان اس کو ناشق آشق اپنی جان نہیں پیچھا کردا کی قسم کر گیا حضرت خوب باب سرکار حدرت عمر باک آئے آپ نے کنڈ شریف تولا چایا کنڈ کالیے فروخ آدم پوچھ رہے نے سید ان فروق آزم پھچھتے اے احو تیڑی کانڈ کیوں کیالی ہے لج پا لا میں عورت کا غلام جنا میں اسلام لیا جنا میں کلمہ پڑے انڈے بچھا تو میں کو جب تک میں جسم کے خون چیپارے مسرے اتنے تک میں کوٹن نہ دینا انگارے مشم دیا میرے خون ظلم کنڈ کالی توجہ لرمائی فرما لو فرمایا so नाही ते देखो نام دی ادب نہیں آیا ادب نہیں آیا جب کون ادب نہیں آپ کو مسیح کا ادب نہیں آبا ہے نہ پیو کا ادب آئے مولا سولہ فرمے وہ نہیں آئی جڑا اللہ نشانیاں با بار پاوی با جو مرد پیے گا ادب بندے کو پاک روکا شریف گریفر شریف دی تصویر بنی دی تصویر می آخ جی تو کچھ نہیں دینا. تصویر. تصویر بنا کے تلے رکھ کے اتو بند چپل بنا بے. میں مسال دینا یار سادے بھی چو, کہنے, کہنے بھی پیو کی تصویر ہوگی تو لوگ اس چپل مارے کابل لکھتے پیو دا مقام وا یا نبی روزے دا مقام ودے یہ تصویر مسل بنی ہوئی اج کل مسلے مسیحت پی لوگ پھر دے یار روزہ رسول اگرچہ تصویر پر آشق دل نہیں گوارا کرنے کی روزے کی تصویر میرے لوگ پڑھتے نماز رکھنے نماز واسطے آئے لیکن پھر اتر چاہتے نا آخ می تند کچھ بگڑی گیا ہاں بڑا تھی گیا اور سی مولیاں تکریر رسمی کنہ بھی نہیں بھائی ہلا ہلا ہلا قوم دے بوجھے چالی کی تھی قوم کو جنت کی ٹکٹ چیتی جنتی او اپنا بوجھا تارا چکی قوم اپنے گھر دین اپنے گھر کا پتا کون کو حالت یہ بنی پئی قوم گناہ کرے قوم کو بندہ پوچھے کیوں کرے ہو اکھے جی سارے مولی کرتے مولی کو مرو تصے کیوں بکالا بالی ہو سارا جگ کرنے گھر لاخانے لاخانہ کتنے آخ میرے گھر کے سامنے آخے دوئی کتنے رکھا اپنے سامنے قوم مولیاں پیچھو مولی قوم کے پیچھو دوہی حکم دین د تفصیر حوالے نال فوکہ فتوا سن فوکہ فوکہ فتو کال الفاج ملا تارا مختو تارا فرمائد اللہ دا نا جو کاغذ نہ چاول والا پیا اسے کفر کیا سٹن آج فرمائی ہوئے ہاں پرلی برادری ہو رتی برادری ری <تصفح> برادری جان درادری ہوئے نا اصول فتوی لے تو جی اکھے جی حضرت جنید بغدادی کو لک اکھے سائیں دنیا سوکھا کم کہ ڈوجے اطراض کرنا تنقید کرنا سائیں کم کہ فرمایا اپنے آپ کو <سؤال> <حلوانشخار> <سؤال> کام نہیں اپنے سوکھا ربران رب دلا لیا والسلام تلام یا رسول اللہ رسول نام بھی رب دا نام, بیچ نام بیچ صرف اللہ اللہ, اللہ صرف لکھا ہوا ہوگا یہ قرآن دے تری سپارے ہر پاس بات بھی اس ناصمت قرآن دے تری سپارے نالی ہے کتیا وہ تو جا رب کا نا رولا کیا بڑا صحیح ہے اد ہک میں ناد خان اپنی طرف ٹکٹ مولی اپنی طرف ٹیکٹ میں جنتی تر جنت ٹھیک دار لگے ہونا کولو پوچھا کرو بھئی یہ سا کو جنت سرگو دیا ڈتی ون رب والی ڈتی وی سرگو دیا رب والی سستی پیسا روپیہ نال نہیں لگتی او جان نال لگتی جان اگلا مقام تے جا دور کول تے پہلی پوڑی ادب نہ پورا ہوا ادرت مجدانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمت اللہ تعالی پابف تر پیالہ پی اللہ دا نا لکھا طبیعت شریف تبدیل تھی گئی دیکھ کے غیرت چڑھ گئی لوٹا رکھے چا او جناب پہلے یار ویل دھونے لگ خلیفا ارد کی دور رساں دونیا فرمایا نہیں میرے محبوب کا نام آپ دھو کے صاف کر کے خوشبو لا کے اچھی جا رکھے اسے ترٹے ہوئے پیالے دا جتنا عرصہ زندہ رہے پیالے میرے آت اتر روحانی منزل تیر روحانی روحانی منزل طے کرنے کوئی مشکل آدھی آئی نا میں اس پیالے چانی پینا میری مشکل آدمی سبحان اللہ. تقریر ہم hmm. پر سگیو یقین کرو جیسے بندہ قوم اپنی قوم دی حالت ڈے ت ضروری نہیں ہوتا بھائی جی شاید محفل ہوگی تقریر ہوگی یہ ضروری نہیں ہوتا ضروری یہ دوائی لوڑ فضائل و مناقب یہ تو اگی سنتے رہتے ہو یہ فضیلتا شانا سن سن کے قوم مریض سی ہے شوگر دا مریض ہوئے تو بندہ خنڈ دی تعریف شروع کر دے وہ آخسی مر ادا ادا مویا پورا مارا اگ خاری پیے تھی خنڈ دیا تعریف سیانے آدھے حکیم یا ڈاکٹر سیاح وہ ہوا فکتی کڑی ہوے اسرج رکھی دو لے دو دو مطلب ہے کہ جی ناڑ چ خون ہوا اسی چل پٹے نہ ہچ اون بچت مریض ہو شوگر دے, دے آکھ بھائی تبر شام کنڈ خاطی کر دب کے خیر تھی ویسے سارے حال بنی مر مرنا سک بائیاں لگیاں ہوئی بھی دی جان پا سی جانا خدا اچھا دے اخبار حدیساں قرآن لکھا ہوا آن ظالم لوگ جتیاں تے میزا تے دے شیشے صاف کریں ات قرآن نبی نام مبارک یار اخبار چاہی کرو تو دیکھ <تصح> اس کو ہاتھ پونج پونج کے پہلے نظر ماری چوی یار کو نہیں لکھا تو فرمائی <تصح> <آجا تصح> یہ اخبار جنہیں نا ہاتھ صاف کرے نا اتنے سونے محمد دکھے جاف تاف تردو اخبار اشتہار نظر اخبار نظر آحمد للہ سما الحمد للہ میں لوگ منگ یار کارڈ دے کارڈ دے کارڈ دا رواج ہے الحمدللہ میں کارڈ نہیں بنایا کیوں اس واسطے sansいます. کہ یہ کارڈ مولیاں دے نات دے نا لکھے ہونے بندا کھانے بندے سامنے ہوں سڑکیں اے مبارک نا روڑیاں روڈے اور می آخیا چار فٹ جسم دی مشہوری واسطے رب کا نا رولی بیٹھے ہیں اور الحمدللہ کارڈ نہیں بڑھایا پر کارڈ آلا کولو مولا سونے نے چوکی شہرت کی کارڈ بننے تو شہرت واسطے نہان بھائی مول پہلوان ہی بند ہے رب در ویر باہ فرماندر فرماندر بےد بہ نا سا I'm able to وقت کی بلکہ ہوں اگر اس لیٹ کرنے نماز شریف پڑھتے نماز پڑھ کے تمام دوست لنگر شریف کا بندوبست ہو جاتے وہ تو اصلی کام جو ہوا محفل بھائی پہلے نماز لگا وہ لوگ ہی پاتے جی مسیح تو ڈردین بھائی ٹکڑ تکھا کے مجھنے چلو چلو ہوں کورا سا چا بھر کے ل اے دو پرچی لکھی ہے کلام سنا چار شعر میں کو جنہیں وزوے وہ اتو سفا کرو جا جنا کو وزو نہیں وزو کرو جماعت کرا نے